بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فتحنا لك فتحاً مبینا اے نبی ہم نے تم کو فتح دی فتح بھی کھلی اور واضح مستقیم تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاحیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلاتا رہے وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد فرمائے ہُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 حکمت والا ہے تجری من تحتها ہل خالدین خالدین عند اتی فوزا عظیما یہ اس لیے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 نلینک سف نم کفی او من او سبی مارہ فستی اجن نوئیمت اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جو شخص اہد کو توڑے تو اہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے اہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے قریب اجر عظیم دے گا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اموالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا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 اللہ اس سے واقف ہے بلو نم الم کو سلمون الم ابدوزوئی نظلو بکم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 سوخ پو پل کول می ملت خود نتری دون ادیل کل ملبیو ندل کال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 بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم قُل للمخلفین من الأعراب ستدعون إلى قوم علی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا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 جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا سول ہوں جن تجری ال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 وَلَن تجد اللہ اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے اور تم اللہ کی عادت میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے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 مسجدیل ہوامی ولحدی کھو مہلاری جالم من سکم تو لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنَّ تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مُعْرِضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ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 اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے لقد صد اللہ رسول الله امنی امنی ن محل تین لا چخاف فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا تھا کہ تم ان اللہ مسجد حرام میں اپنے سر مڈوا کر یا اپنے بال ترشوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے جو بات تم نہیں جانتے تھے اللہ کو معلوم تھی سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد ایک فتح عطا فرمائی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 درصوین اشل کورہ مین نا روک سی چون پبل سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ